ان الحمد للہ و نو دو بل شروع ان فسینا و مل سیاتی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 وکل محدس وک اللہ بدو تنال وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اللهم سلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللہ مباری کالا محمد والا علی محمد تم آبار کالا اب آل والا علی براہیم ان قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السمع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاطي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأبد ليتكلم بالكلمة ما يبين فيها یزیل فنار ابا تما بین المشرقی بن اوہدی سب کل ہماری اسلامی معاشرے میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بلعموں اخلاقی بیماریاں برائیاں کثیر تعداد میں ہمارے معاشرے کو تہذیب و گھن کی طرح ختم کیے جا رہے ہیں ان اخلاقی بیماریوں اور برائیوں میں سے ایک ایسی بیماری جو اس وقت عروج میں ہے پوری دنیا میں بالخصوص ہم بات کرتے ہیں بلاد اسلامیہ میں ہمارے مسلم معاشرے میں ہر عام و خاص اس میں ملوث ہے اور وہ معاشرے کے لیے تباہ کن اور خطرناک ہے جب بھی کوئی واقعہ کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت اس فتنے کا اس وبا کا اس اخلاقی بیماری کا عروج ہوتا ہے اور اس میں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور وہ اخلاقی بیماری کون سی ہے وہ کون سی بیماری ہے جس نے ہمارے مسلم معاشرے کو اور پھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے وہ ہے فیک نیوز جھوٹی خبریں یہ جو افواہیں ہیں بریکنگ نیوز کے طور پر فیک نیوز کو بریک کرنا جھوٹی خبر کو آگے پھیلا دینا اس میں ہر شخص ملوث ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں ٹچ موبائل نہیں ہے ورنہ وہ چوبیس گھنٹے کچھ کرے نہ کرے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ وہ جھوٹی خبریں سن رہے ہیں جھوٹی خبروں کو پھیلا رہے ہیں بالخصوص یہ تین تناظر غزہ کا معاملہ پاک انڈیا کی جنگ کا معاملہ یا پھر اس وقت حج کے حوالے سے جو کشمکش ہمارے معاشرے میں ہے اب ہر شخص اس میدان میں اترا ہوا کیسی جھوٹی جھوٹی خبریں افواہیں پھیلاتے ہیں فوج داخل ہو گئی ہے گزا میں مجاہدین داخل ہو گئے ہیں گزا میں آج یہ کر دیا اور آج وہ کر دیا آج بیت المقدس پر حملہ ہو چکا آج مسجد کو گرا دیا گیا اور یہ فلاں ہو گیا آج ہندوستان نے فلاں علاقے پر حملہ کر دیا پاکستان نے فلاں علاقے پر حملہ کر دیا وہاں اتنے مارے گا یہاں اتنے مارے گا ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے وہ کر دیا پھر حج کے حوالے سے عجیب قسم کی یعنی یہ خبریں ایسی ہوتی ہیں بسا اوقات اسلامی ممالک کے آپس میں جو روابط بڑے مضبوط ہوتے ہیں ان فیک نیوز کی وجہ سے افواہوں کی وجہ سے وہ بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پرائیویٹ حجاج کا جو رقم کا منتقل کیا جانا تھا وہاں کی کمپنیوں نے ان کو غلط استعمال کیا کسی اور مد میں استعمال کر لیا نتیجم ان کا حج خطرے میں پڑ گیا ان کا جانا یا نہ جانا ایک الگ معاملہ ہے لیکن ان تین سب کے حوالے سے ہر شخص جسے اس کی تحقیق ہے نہیں ہے اسے معلوم ہے یا نہیں ہے غزہ کا معاملہ کیا ہے جھنڈ کا معاملہ کیا ہے حج کا معاملہ کیا ہے لیکن وہ صحافی بن کر وہ محقق بن کر اس میڈیا میں بیٹھا ہوا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا ہے اس پر بیٹھ کر اس نے بریکنگ نیوز کے طور پر خبریں چلاتے رہنا ہے واٹسپ پر اسٹیٹس اس لگا کر لوگوں میں خوف و ہراس جھوٹی خبریں تک پہنچانا اور انہیں پریشان کرنا, انہیں مصیبت سے دوچار کرنا یہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے کے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ شری جرم تو ہے ہی ہے شری اعتبار سے گھناؤنا کھیل ہے ہی ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے کیا نتائج ہیں دو ریاستیں آپس میں صرف ان غلط افواہوں اور نیوز کی وجہ سے ان کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اور ایسا ہے اسلامی ریاست کے اپنے معاملات صوبائی ہوں یا پھر شہری اعتبار سے ہوں یا قومیت کی بنیاد پر ہو یا سیاست کی بنیاد پر ہو یا مذہب کی بنیاد پر ہو ان افواہوں کی وجہ سے بریکنگ نیوز کے طور پر غلط خبروں کو بیان کرنے کے اعتبار سے ان کے اندر کیا فساد برپا ہوتا ہے کیا نفرت پیدا ہوتی ہے کیا حقارت کے پہلو پیدا ہوتے ہیں اور اس کے کیا بیانک نتائج ہیں شاید اس کی حقیقت سے ہم آشکارا نہیں اگر ہم یہ جو لطف اندوز ہوتے ہیں بڑی خبر لگا کر اسٹیٹس لگا کر سستے طریقے سے ویوز حاصل کرنے کے لیے ایسا ماحول بنا دیا جائے سب ایک سب میں سب کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی قسم کی بریک جو لوگوں کے سامنے پھیلاتے رہے نیوز اور اس کا نقصان کیا ہوگا اسے قطع نظر بس ہماری ریڈنگ بڑھ جائے گی ہمیں ویوز مل جائیں گے ہمارے فالوورز بڑھ جائیں گے اور ہمیں سننے کے مشتاق ہوں گے کہ یہ خبر تسلی بخش ہے یہ حقیقت میں خبر دیتا ہے یہ ڈراتا ہے یہ خوف پیدا کرتا ہے آج خاندان ٹوٹے ہیں جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے چوبیس چوبیس گھنٹے کوئی کام نہیں سوائے ایک ساتھ ہونے کے بعد بھی ایک ساتھ نہیں ہوتے نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی جتنی جدت ہے جتنے وسائل زیادہ ہیں اتنی نفرتیں پیدا ہوئی اتنی دھوریاں پیدا ہوئی ہیں اتنے اختلافات سامنے آیا شری ہدایات کیا ہیں اس حوالے سے اور یہ کس کا طرز عمل ہے کہ وہ غلط افواہیں پھیلا کر معاشرے میں انتشار کو پیدا کرنا فساد کو برپا کرنا ہم ذرا اسلامی تاریخ کو اس کا جائزہ لے کر اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ پروپیگنڈا کہ کسی معاشرے کی تہذیب کو ثقافت کو کلچر کو اتحاد کو اتفاق کو اجتماعیت کو پارا پارا کرنا ہے تو اسے کیا, کیا جا سکتا ہے سورہ حجرات کی یہ جو آیت ہے یادین فاسکن فتح بنو ان ما نادمين. اہل ایمان جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے کوئی بھی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو اسے آگے نشر کرنے سے پہلے اسے چھاپنے سے پہلے اس کی خبر آگے منتقل کرنے سے پہلے سٹیٹس لگانے سے پہلے اس پر اپنی اپنا وی کرنے سے پہلے آپ ویڈیو بنا کر چینل پر لگانے سے پہلے اچھی طریقے سے اس خبر کو کھنگال لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نادانی تمہاری جہالت کسی قوم کو مصیبت سے دوچار کر دے اور پھر بعد میں تم شرمندہ ہو جاؤ کیسی زبردست خبر ہے آج کے دور میں آئی کا دور ہو چکا ہے آپ کی پکچر لے کر آپ کی پکچر لے کر ایک ویڈیو کھڑی کر دی جاتی ہے یا آپ کی ایک ویڈیو سے آپ کے وجود کی جو تصویر لے کر نقل ویڈیو بنا دی جاتی ہے آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں ہوتا اور اس ویڈیو میں آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں غلط افواہوں کی وجہ سے اس قدر بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور آگے آنے والا دور کس قدر تباہ کن ہوگا اس جت نے کیا ترقی کرنی ہے اور لوگوں کے دماغ میں بدگمانیوں کا کتنا بڑا پروپگنڈا وہ پیدا کرنا ہے ابھی سے اس آیت کی حقیقت کو سمجھ لیں گجرات کو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہر مسلم مرد عورت بچہ چھوٹا اس کو پڑھ کر اس میں موجود معاشرہ کے دروس کو سمجھنا, عملی جامع پہنانا لازم ہو چکا ہے اس, اس میدان میں کیا ہو رہا ہے کسی کی تحقیر کا پروپگنڈا آج اس کی کمپنی کو تباہ کرنا ہے ہم نے جب کسی کی کمپنی کو تباہ کرنا ہے تو سوشل میڈیا پر جالی آپ ویڈیو بنائیں اور اس کے بارے میں جال سازی کے ساتھ پروپگنڈا کریں آپ اسے زمین بوس کر دیتے ہیں ایک انسان اچھی شہرت کا حامل ہے اللہ رب العزت نے اسے عزت دی اخلاق کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے دینی اعتبار سے آپ اس کے بارے میں ایک غلط خبر غلط ویڈیو غلط تبصرہ غلط سٹیٹس لگا کر آپ وہ شخص جس کی عزت ہے اس کی عزت کو مجرو کر دیتے ہیں تحقیق جب تک آپ کے پاس حقائق نہ ہوں پھر اگر وہ ذاتی معاملہ ہے انفرادی کسی شخص کے اندر تو غلطی ہے انفرادی مجھ سے کو غلطی ہوئی اور وہ غلطی کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ نہیں انفرادیت کے ساتھ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے اس کے لیے آئینہ بن جاؤ آئینہ بن جاؤ آئینہ کیا کرتا ہے ایک مومن اپنے دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے وہ آئینہ کیا کرتا ہے صرف آپ کو ہی آپ کے ہوئی بتاتا ہے اس کے بعد اس آئینے نے کسی اور کو چاہے کتنے بھی لوگ آ کر اس آئینے کو دیکھیں آپ کی تصویر اس میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی ایسا مندر ہاں اگر اس کا معاملہ کے ساتھ ہے کہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے تجارت کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، وہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے اور اس کے اس شر کے نتائج معاشرے میں پھیل رہے ہیں پھر تحقیق کر کے معاشرے کے افراد کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں یہ دو صورت ہیں لیکن یہ جو افواہیں پھیلانے کا بازار سرگرم ہو چکا ہے وہاں یہ ہو گیا یہاں یہ ہو گیا اور اس نے یہ کر دیا اس کے نتائج ہمارے سامنے نہ ہمارے خاندان محفوظ ہے نہ ہماری برادری محفوظ ہیں نہ ہماری سوسائٹیز محفوظ ہیں نہ ہمارے شہر محفوظ ہیں نہ ایک محلے میں رہنے والے ایک سوچ کے فکر کے فکر حامل لوگ محفوظ ہیں نہ ہماری مساجد محفوظ ہیں نہ ہمارے علما محفوظ ہیں نہ طلبہ محفوظ ہیں الغرض کوئی ایک شعبے سے وابستہ افراد یا قوم یا قبیلے کے افراد وہ سب کے سب غیر محفوظ ہیں وجہ کیا یہ جھوٹی خبر کسی کی عزت کو پامال کرنا ایک لمحے کا کھیل ہے ایک لمحے کا کھیل ہم نے خبر صرف چھوڑ نہیں ہوتی ہے بس وہ وائرل ہوتی ہے اور دنیا میں وہ بندہ ایک لمحے میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے کتنا بھیانک جرم ہے ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لانت ہے جو بے حجائی بے حیائی کے کلچر کو بدکاری, بدکاری کے کلچر کو بد اخلاقی کے کلچر کو معاشرے میں متعارف کرواتے ہیں اب آئیے ذرا ہم اس کی تاریخ کی طرف جاتے ہیں یہ فکر کہاں سے آئی اس فکر کا حامل کون ہے اس فکر کے پیچھے تحریک کیا ہے اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں ہم اپنے پیارے پیغمبر علیہ اللہ کی بے سبھی پیچھے چلے جاتے ہیں آپ کو نظر آئے گا اس خبر کے پیچھے کافر یہودی اور منافق سب سے بڑھ کر یہودی اور منافق یہ دو قسم کے طبقات ایسے ہیں جس نے جھوٹی خبروں کو پھیلانے میں افواہ مشہور کرنے میں اور بریکنگ نیوز کے طور پر اس کو چلانے میں اور مسلم معاشرے میں بالخصوص میں اپنے مخصوص عزائم کو پورا کرنے میں انتشار اور فساد کو عام کرنے میں یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ کسی خلاف جھوٹا پرو کر کے اور افواہ کو پھیلا کر ان کا جو کردار ہے معاشرے میں اسے داغدار کر دیا جائے مثلاً قرآ کریم میں اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام اور عیسا علیہ السلام اسلام کا ذکر کیا ہے ان کی پاک پاکدامنی موجود ہے قصہ موجود ہے سورہ مریم میں جب وہ کسی جگہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہیں اور وہاں وقت گزارتی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ موجزہ ہے。انسانی تخلیق کا <تصفح> ایک عجیب قسم کا اللہ رب العزت کا یہ تخلیق کا انداز تھا اور وہ بچہ لے کر جب اپنی قوم کے پاس آتی ہے تو قوم کا تبصرہ اللہ نے نقل کیا ہے یا ہارون ماں کا نا ابو کمرا سو ماں کا نم کی بگیا تحقیق نہیں کی اور الزام لگا دیا اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا نہیں تھا اور نہ ہی تیری ماں بری تھی تو نے کیا کر دیا کوئی چیز آپ نے دیکھی اور آپ کی عقل میں وہ نہیں آ رہی آپ کی سمجھ چھوٹی ہے آپ کی عقل چھوٹی ہے اور وہ آپ کی عقل اور سمجھ میں وہ چیز نہیں آ رہی تو اس کا کت انمانا یہ نہیں ہے کہ بات ہی غلط ہے اللہ نے اتنا بڑا موجلہ ظاہر کرنا تھا اس قوم کے ایک فرد کا انتخاب کیا موجزا ظاہر ہوا بغیر تحقیق کے عیسالت اسلام پر الزام لگا دیا ذالک یہ بلد الینا ہے بنی اسرائیل میں سے لیکن ان میں یہودی نے کیا پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ اللہ یہ بلد الزینا ہے ایک خاتون جو پاک دامن ہے اس کی عزت کو بھی داغدار کر دیا اور ایک بچہ معاشرے میں اس کی زندگی کو بھی خطرناک نتائج سے دوچار کر دیا جس بچے کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو معاشرے میں وہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکتا ہے اور قوم نے یہ پروپیگنڈا پھیلا دیا کہ نعوذ باللہ یہ بلد الینا ہے اور اس سے بدکاری ہوئی ہے وہ تو اللہ رب العزت نے جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کام لیتا ہے اس کی پاک دامنی کو بھی داہر کیا اور علیہ کو قوم کا نمائندہ رہبر آزم مرشد آزم بھی بنا دیا اور بچپن میں ان کی تطہیر اور پاکیزگی اور ان کی والدہ کی پاکیزگی کو بھی دائر فرما دیا تو یہ غلط خبر کس نے پھیلایا بغیر تحقیق عیسی علیہ السلام تو کے بارے میں سیدہ مریم کے بارے میں جو الزامات کی بوچھاڑ کی کس نے کی یہودیوں نے اسی بنیادوں پر باس کا انکار کر دیا باس کا قتل کیا اللہ رب العزت نے ایک ایت کے چھوٹے سے حصے میں کیا فرمایا ففریقن کذبتم وبفریقن تقتلون اے بد وقتو تم نے اپنی ان بدکاریوں کی وجہ سے بد اخلاقی کی وجہ سے انبیاء کے گھروں کی تکذیب کر دی اور انبیاء کے گھروں کو قتل کر دیا۔ تحقیق نہیں کی الزامات کی بجاڑ کرتے بنی اسرائیل کے ایک اور نبی جن کا تعارف کیا ہے کریم ابن الکریم ابن الکریم معزز معزز کے بیٹے معزز کے پوتے کون ہے یوسف علیہ ہی سلا کیا عظمت ہے کیا پاکگی ہے کیا طہارت ہے قصہ جو سورہ یوسف میں موجود ہے یوسف علیہ سلاد و کے تعلق سے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو قصہ یوسف نہیں پڑھنا چاہیے اللہ نے اس قصے کو کیوں ذکر کیا اسے پڑھو سمجھو اور دیکھو تم نے مسلم معاشرے میں کس طرح بن کر رہنا ہے کس طرح شر سے بچنا ہے اور کسی طرح کسی کی شرارتوں سے آپ آگاہ ہو سکتے ہیں اور اس سے کس طرح متنوع ہو سکتے ہیں یہ اسی قصے میں موجود ہے اور لوگوں نے کہہ دیا کہ اس صورت کو نہ پڑھیں عورتیں فتنے میں مبتلا ہو سکتی ہیں اگر کوئی پڑھ کر فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے اور وہ ہدایت پانا چاہتا ہے یہ بیان کرنے والا ہی خود فتنے کا گرفتار شخص ہے اس قدر زیادہ کوئی گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے روکا جائے کیا آپ جھوٹی کتابیں پڑھ لیں جھوٹی اخبار پڑھ لیں جھوٹے نیوز سن لیں جھوٹی ویڈیو سنتے رہے سب سے سچی کتاب جو ہدلین ہے ہے جس نے لوگوں کو جگہ سے نکال کر جنت کی طرف لگانا ہے اور آپ کہتے ہیں اسے نہ پڑھے آپ کی اخلاقی اصلاح اگر ہوگی تو اسی کتاب سے ہوگی اس بگڑے ہوئے معاشرے کی تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے معاشرے کی اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو اسی کتاب کے ذریعے خد النا سہی ہے اب پڑھیں یہ واقعہ کیا بھائیوں کا حسد تھا پھر کیا ان کا میں گرایا جانا وہاں سے نکل کر مصر پہنچنا اور پھر مصر کے اندر ان کا رہنا اور پھر عزیز مصر کی بیوی کا ان پر فریفتہ ہو جانا اور اپنے مضمون مقاصد کے لیے ان کو بلیک میل کرنا اور الزام لگا دینا الزام لگا دیا الزام لگایا کہ یوسف علی سلاسلام نے میری عزت کو لوٹنے کی کوشش کی اب ایک پاک باز انسان پر یہ الزام قیامت سے کم نہیں ہے اس کی عزت ایک لمحے میں خاک میں مل جاتی ہے لیکن جو بندہ سچا ہوتا ہے یہ بریکنگ نیوز یہ غلط خبریں اسے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر وہ سچا ہے اس کی سچائی کو معاشرے میں اللہ ظاہر ورور فرماتا ہے اور پھر اس جھوٹے انسان کو جس نے آپ کی عزت کو پار پار کیا جس نے آپ کی ثقافت کو تہذیب کو متاثر کرنے کی کوشش کی بلاخر یہ انسان اس صدمے سے دوچار ضرور ہوتا ہے جس صدمے سے اس نے مسلمانوں کو دوچار کرنے کی کوشش کی جھوٹی افواہوں میں یہ خود گرفتار ضرور ہوتا ہے تو اللہ نے کیا کہا ہم خود یوسف السلام جس امتحان سے گدرے ہیں جو جھوٹی تہمتیں لگی ہیں جو ان کے بارے میں غلط خبریں بریک کی گئی ہیں ہم نے ان کو اس برائی سے بھی بچایا بد اخلاقی سے بھی بچایا اس بے حیائی سے بھی بچایا اس لیے کہ ہمارے چنے ہوئے بندو میں سے ہیں جب تحقیق کی گئی جب تحقیق کی گئی تو کیا نتیجہ نکلا جس نے یہ خبر بریک کی تھی جھوٹی وہی وہ نکلی اور یوسف اسلام نے کیا کہا تھا بادشاہ نے مجھے بلایا ہے خواب کی تعبیر کے لیے میں نہیں آؤں گا جب تک اس خبر کی تحقیق کرنے کے بعد نتیجے کو لوگوں کے سامنے پبلک نہیں کرتا جس طرح یہ جھوٹی خبر پبلک کی گئی تھی میں نہیں آؤں گا تحقیق کی گئی تو پتا چلا جس عورت نے الزام لگایا تھا وہی غلط نکلی اور اس نے معافی تلافی کی اور پھر یہ بادشاہ نے خبر پھیلائی کہ یوسم علی سلاسلام پاکیزہ ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کس کی عادت ہے یہودیوں یہ؟ کی کس کی عادت ہے بنی اسرائیل کی کس کا یہ بھیانک کردار ہے منافقین کا اللہ کے رسول کے دور میں آ جائے آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں ملیں گے آپ کے خلاف مہم چوئی آپ کے کردار کی آپ کے اخلاق کی آپ کی تبلیغ کی آپ کی تعلیم کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے کس نے مشرقین مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر اور پھر منافقین نے یہودیوں کے ساتھ مل کر لیکن جو بندہ سچا ہوتا ہے عارضی طور پر مصیبت میں ضرور مبتلا ہوتا ہے لیکن سچائی کے ساتھ آپ وابستہ رہیں آپ ان افواہوں پر ان پروپیگنڈے پر دھیان نہ دیں اللہ کے ساتھ اسی طرح اخلاص کے ساتھ جمے رہیں اس کے ساتھ تعلق اسی طرح مضبوط رکھیں یہ رب آپ کو ان افواہوں سے بری ضرور کرے گا مکی دور میں اللہ کے رسول نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے خلاف کیا سازشیں رچائی گئی یہ کاہن ہے یہ نجومی ہے یہ جادوگر ہے اس پر جادو ہو چکا ہے یہ شاعر ہے وہ کون سا انسان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نہیں لگایا گیا کیا یہ خبریں سچی تھی جھوٹی تھی کیا یہ افواہ نہیں تھی حالانکہ یہ قوم جس قوم کے افراد یہ بریک یہ خبر بریک کر رہے ہیں یہ فیک نیوز پہنچا رہے 40 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے گدری ہے جس میں سب نے بییک وقت ایک ہی آواز میں ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے اپنے بیچ میں انہیں سچا اور معاملات فامی کرنے والا اور آماندار پایا ہے کیا وجہ تھی کہ اللہ کرسلم نے ایک اللہ کی بندگی کی بات کی سارے اس کے خلاف ہو گئے دشمنیاں ذاتی ہوتی ہیں اور کبھی دشمنیاں آپ کے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے آپ حق بولیں اور اس معاشرے میں حق کی کوئی اوقات نہ ہو تو سمجھ لیں پھر آپ کے خلاف تحریک بھی کھڑی ہوگی الزامات بھی لگیں گے بریکنگ نیوز بھی چلے گی اور پھر افواہیں بھی بازار میں سرگرم ہوں گی لیکن اس سے ایک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے ساتھ مخلص رہے اللہ فرماتا ہم اپنے مخلص بندوں سے ان داغدار چیزوں کو دور کر دیتے ہیں جنہوں نے الزام لگایا تھا اسی قوم کے اندر ایسے افراد کھڑے ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگنے ہوئے لگے ہوئے لگے الزامات سے آپ کو بری کر دیا ولی تجربے کار انسان تھا ایک میٹنگ میں ان سے کہا گیا حج کا موسم آنے والا ہے اللہ کے رسول نے ہر ایک کے پاس جا کر تبلیغ کرنی ہے کوئی ایسا حربہ اختیار کرتے ہیں جو ان کے بارے میں ہم بریک کریں اور لوگ ان سے پیچھے ہٹ جائیں تو ولید نے کہا کہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو نے شائر ہیں, کسی نے کہا شاعر کہتے ہیں کسی کسی کسی کسی نے نے نے نے کہا کہا کہا کہا کہتے کہتے کہتے ہیں ہیں ہیں جادوگر مسور کچھ ہر خبر کا انکار کر دیا ولید نے ساری باتیں غلط ہیں میں شاعر کو بھی جانتا ہوں میں کاہین کو بھی جانتا ہوں میں نجومی کو بھی جانتا ہوں میں مجنون کو بھی جانتا ہوں اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تمہارے اس دعوے کو لوگ مسترد کر دیں گے بس بہت زیادہ اگر کوئی بات کر سکتے ہو تو یہ کر سکتے ہو اگر مجھ سے مشورہ لیتے ہو ہم ایک بات پھیلاتے ہیں کہ یہ جادو کرتا ہے ایسا کلام پڑھتا ہے جس سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں خاندانوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں یہ ایسا کلام پڑتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے اگر بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہو یہ خبر بھی کیا تھی جھوٹ تھی اور اس کا جھوٹ آشکارہ ہوا قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ متصر میں ولید کا یہ تجزیہ یہ تبصرہ انہو فکرہ وقدر فکتی لکی فقدر اس کو ان انداز میں بیان کر کے فرمائی یہ برباد ہو جائے اس نے غور و فکر کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نتیجہ نکالا ہے جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ یہ ہلاک ہو جائے یہ برباد ہو جائے یہ کہتا ہے کہ یہ جادو گر ہے آج یہی خبریں ہوتی ہیں یہ گستاخ رسول ہے یہ اولیاء کا منکر ہے یہ حدیث کو نہیں مانتا یہ قرآن کو نہیں مانتا یہ آئمہ کو نہیں مانتا یہ انگریز کی پیداوار ہے حق آپ بیان خلاف مسلح کھڑا ہے وہ جھوٹی خبریں بریک کرنے کے لیے لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ قائم ہیں اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو تباہ نہیں کر سکتی مشکلات ضرور آتی ہیں اللہ کے رسول پر آئی لیکن پھر وہ مشکلات خود باخود شروع ہو گئی دوسری مصیبت کیا ہے یہاں پر منافقین کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا مسلمان حوصلہ ہار گئے ظاہرہ کائنات کی عظیم شخصیت اللہ کی محبوب ترین شخصیت جن کی وجہ سے رحمتیں برکتیں اور وہی کا نظول ہما وقت جاری اور ساری تھا صحابہ فرماتے ہیں مدینے میں جب اللہ کے رسول آئے تھے تو نور ہی نور روشنی روشنی تھی اور جب یہ خبر پہنچی کہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے اس سے بڑھ کر کوئی خبر نہیں تھی جس نے مدینے میں اندھیرا پھیلا دیا ہمارا کوئی اپنا عزیز باپ بیٹا اولاد بیوی فوت ہوتی ہے تو ہم پر کیا صدمہ گزرتا ہے جبکہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں مناف نے ایک شوشا چھوڑا کہ تمہارا جو مقصد تھا جو تمہارا دین تھا اب وہ ختم ہو چکا آپ کے اس انتقال کے بعد اب مسلمان جدا جدا ہوں گے اب ختم ہو جائے گا اب دین کو چلانے والا پھیلانے والا آگے پہنچانے والا ان کو جمع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس طرح کی خبریں بریک کرنا شروع کر دی جس سے مسلمانوں کے حوصلے اور ٹوٹ گئے منافق کیا کرتا ہے دیکھتے بازار گرم ہو رہا ہے تو اس میں آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں گے پرنٹ میڈیا پر بیٹھ جائیں گے الیکٹرانکس میڈیا پر بیٹھ جائیں گے اور اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرنے کے لیے خوف و ہراس فتنہ اور شر شرفلانے کی کوشش کریں گے جس سے اجتماعیت پارا پارا ہو جائے اللہ رب العزت نے ہمت دی الہام فرمایا توفیق بخشی اس امت کو جمع کرنے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور وہ مسجد میں آئے اور قران کریم کی آیات پڑھی وما محمد الا رسول قد غلط من قبل الرسل افا يماط او قتل ان قلتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبى فلن يضر الله شيئا وسيذ الله شاكرين محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی تو اللہ کے شہید کر دیا جائے کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے اور اگر تم دین سے پلٹ گئے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تم اپنا نقصان کرو گے ہاں اگر تم شاکر اور اس کی عبادت گزار بندے رہے تو اللہ تعالی بہترین جزا دینے والا ہے صاحبہ کا کیا تبصرہ تھا یہ آیت جب ہم نے سنی سدمے سے دو تھے کہ یہ کیا ہو گیا جب یہ آیت سنی تو پہلے تو ہمارا دل و دماغ اس خبر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں سعید نعمر فرماتی آیت کو سننے کے بعد یوں لگا یہ آیت ابھی اتر رہی ہے قرآن میں پہلے تھی ہی نہیں ابھی اتری ہے اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں نہیں ہے ایسا عظیم خطبہ دیا اس خطبے پر صاحبہ کرامے سے دو چار تو تھے لیکن یہ بازار میں گرم خبریں جو انتشار اور فساد کو پیدا کرنے والی تھی اللہ رب العزت نے سب کا خاتمہ کر دیا اور چند دنوں بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں صحابہ کرام پھر دوبارہ مشتمے ہو گئے اور منافقین کی وہ سازش کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پارا پارا کر دیا جائے ان کا خاتمہ ہو گیا جنگے ہود میں منافقین ایک اور خبر پھیلائی مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو صدمے سے دوچار کرنے کے لیے ان کی اجتماعیت کو پارا پرا کرنے کے لیے خبر بریک کی بریک ایک نیوز کے طور پر چلا دی اعلان کر دیا افواہ پھیلا دی پتیلا محمد جب مشرقین مکہ نے جبل رومات سے پلٹ کر حملہ کیا جس کے ایک تفصیل آپ جانتے ہیں ستر صحابہ شہید ہو گئے اللہ کے دمدار مبارک شہید ہو گئے آپ زخمی ہو گئے چند صحابہ کے ساتھ آپ پہاڑوں کے بیچ میں آپ نے جا کر پناہ لی اور اسی اسنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور یہ اعلان شیطان کی طرف سے پھیلائی ہوئی افوا کا نتیجہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے بعد مفسرین کے کے مطابق انسانی شخص میں شیطان آتا ہے اور آ کر یہ خبر پھیلاتا ہے کہ محمد وسلم قتل, قتل, قتل کر دیے گئے محمد سلم قتل کر دیے گئے محمد سلم قتل کر دیے گئے یہ خبر سننا تھا صحابہ کا حوصلہ ٹوٹ گیا اب جمع کس لیے ہونا ہے اب کیوں لڑنا ہے اب لڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی اس خبر کے سننے کے بعد اس سے بڑھ کر تو کوئی صدمہ نہیں تھا پیچھے ہٹ گئے الگ الگ ہو کر بیٹھ گئے کفار جمع ہیں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا اور جو فتا تھی ارضی شکست میں بدلی اور نقصان پہنچایا اور ابو سفیان نے اعلان کر دیا او الوہ لانا عزا ہمارا حبل جیت گیا تمہارا کوئی حبل نہیں عزا نہیں ہمارا عزا ہمارا حبل غالب اگیا اللہ کے رسول زخمی اس سے پہلے کیا کہا جا رہا ابو ہے ابوبکر ہیں عمر ہے میں خاموش رہو جواب نہیں دینا تاثر دیا جا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے ابو بکر بھی شہید کر دیے گئے عمر بھی شہید کر دیا گیا تمہاری ساری ختم بتاؤ تم لڑ سکتے ہو ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو یہ اعلان ہو رہا ہے اللہ کے رسول فرما خاموش رہو میری قتل کی خبر پر خاموش ابو بکر کے قتل کی خبر پر خاموش عمر کے قتل کی خبر پر خاموش لیکن جب شرک کا جملہ لگا شرک کا نعرہ بلند ہوا اللہ کی توحید کو للکارا گیا اللہ کی عظمت کو للکارا گیا ستر صحابہ شہید اجتماعیت منتشر ہو چکی آپ زخمی حالت میں چند صحابہ کے ساتھ ہیں اعلان کر دو اللہ ہمارا مالک ہے وہی وہ ہمارا سرپرست ہے وہی وہ ہماری مدد کرنے والا ہے کوئی حبل اور عزہ تمہارا جو مدد کرنے والا اور معاون نہیں ہے ساری طاقت اور سلطنت اگر کسی کے پاس ہے وہ ایک اللہ کے پاس ہے خبر غلط ہے افواہ ہے تو اس کے پیچھے کون ہے یہودی ہے مشرق ہے منافق ہے مقصد انتشار فساد شر اور اجتماعیت کو پارا پارا کرنا آج ہم بٹ گئے سیاست میں بھی انتشار ہے مذہب میں بھی انتشار ہے لسانیت کی وجہ بھی انتشار ہے صوبائیت کی وجہ سے بھی انتشار ہے ایک ایک مسئلے میں مجھے بتائیے ہمارے اندر کوئی اجتماعیت ہے مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے اندر اجتماعیت پیدا نہیں ہوتی اس کے پیچھے کیا ہے بازار میں ان سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا اور ہم میں سے ہر شخص بیٹھا ہوا سوشل میڈیا پر سوائے انتشار اور فساد کے یہودیوں کی سازشیں منافقین کی رچائی ہوئی سازشیں کفار کی رچائی ہوئی سازشیں ہندو کی رچائی ہوئی سازشیں اور مشرقین کی رچائی ہوئی سازشوں کو منتشر کرنے پھیلانے اور بازار سرگرم کرنے ہمیں سے ہر شخص ملوث اور گرفتار نظر آتا ہے کوئی خبر کی تحقیق نہیں اور آپ نے آگے نشر کر دیا اٹھا کر سٹیٹس لگا دیا اٹھا کر فیس بک پہ ڈال دیا یوٹیوب پر ویڈیو لگا دی آپ نے اور اس کی حقیقت کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا اس سے رجوع کرنے والا کوئی نظر آتا ہے بلاخر یہ خبر جھوٹ نکلتی ہے <تصفح> کوئی آیا جس نے آ کر کہا کہ مجھ سے غلط خبر نشر ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں انہیں لگام دینا ضروری ہے اور جب لگام دی جاتی ہے تو ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ آپ نے ازادیہ صحافت پر قدغل لگا دی ہے ایسی صحافت اس پر کتاب و سنت میں جس میں جھوٹ اور شرف اور فساد اور اس کے علاوہ اجتماعیت کو پارا پارا کرنا کے انصر موجود ہوں کتاب و سنت میں اس جیسی سوچ اور فکر اور تاریخ پر لانت کی گئی ہے آپ نے کبھی خیر نہیں پلایا آپ نے کبھی بھی فساد اور شر کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی کتاب و سنت تو یہ کہتا ہے فساد اور شر کو چھپاؤ اگر کہیں بے حیائی نظر آتی ہے تو اسے چھپاؤ انفرادی طور پر اسے ختم کرنے کی کوشش کرو آج آگ یہاں لگی آپ کی بریکنگ نیوز کی وجہ سے یہ آگے پورے پاکستان میں لگ جاتی ہے یہ آگ کس نے لگائی تھی دیکھیں منافقین نے ایک اور خبر کبھی کو برباد کیا جاتا ہے ان خبروں کی وجہ سے جوٹی خبر کسی کی بیوی کے بارے میں کسی کی بیٹی کے بارے میں کسی کی ماں کے بارے میں کسی خاندان کے بارے میں ان کے رشتے کے ان کے تعلقات کو اس معاشرے میں اس سوسائٹی میں اس شہر میں بدنام کر کے رکھ دیا جاتا ہے غزوہ بن المستلق اللہ کے رسول غزوے سے واپس آ رہا ہے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہم سب کی ماں اماشہ ام صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ حاجت کے لیے گئی واپس آئی سفر کا وقت قریب آ گیا جیسے ہی واپس آئی تو انہوں نے دیکھا ہار نہیں ہے اور یہ ہار کسی کا امانت لائی تھی اس سفر میں تو ہار کو ڈھونڈنے کے لیے واپس گئی اندھیرا ہو چکا تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی جب واپس پہنچی تو کافلا روانہ ہو چکا تھا چند افراد ایسے مخصوص افراد جن کو یہ کام سونپا گیا تھا یہ ہوتج سواری پر رکھنے کا اس ہوتج میں اما عائشہ سے ہلکی تھی اتنا وزن محسوس نہیں ہوتا تھا انہوں نے اٹھا کر جب اسے رکھا تو سمجھا کہ اما عائشہ اس کے اندر ہیں اور پردہ لٹتا ہوا ہے اور کافلا روانہ ہوا جب اما آئی تو دیکھا کافلا نہیں ہے تو پڑھا انہی انلی راجیوں اور وہیں لیٹ گئی کہ آگے جائیں گے کہیں رکیں گے بارے میں کوئی کو کو چیز رہ تو نہیں گئی جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا امبائشہ صدیقہ چونکہ پردے سے پہلے انہوں کو دیکھ چکے تھے جب نظر پڑی تو کہا زور سے کہا. <تصفح> صدیقہ رضی اللہ کو بٹھایا اور اس کی لگام پکڑی اور پیدل چل کر ان کو مدینہ لے آیا اب منافقین کو عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین کو یہ خبر مل گئی <تصفح> اب خبر ملنی چاہیے میڈیا کو اور کیا چاہیے کوئی خبر ہاتھ لگے. ہمیں رشتے داروں کو بتانا ہے خاندان میں بتانا ہے پیکج لگے ہوئے ہیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے ہمیں ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے فارغ بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور جناب ادھر کی خبر ادھر کی خبر ادھر کی خبر جھوٹ کے نپاؤں ہے نسر ہے اور اپنے سارا دینے کی کام کرنا ہے اسے خبر مل گئی ایسا ماجرا ہوا ہے تو اس نے مدینے کے اندر ایک خبر بریک کر دی بریکنگ نیوز کے طور پر افا باللہ من ذالک کہ اما عائشہ صدیقہ اور صفوان کے آپس میں تعلقات ہیں انہوں نے برائی کی ہے نہ وہ واقعے میں موجود نہ وہ وہاں موجود کہیں کی خبر سنتی ہوئی آئی تحقیق نہیں کی اور آگے پھیلا دیا کیونکہ منافقین کا مقصد کیا ہے چسکے لینا لطف اندوز ہونا خبریں پھیلانا اور تو, تو کام تھا ہی نہیں اور مدینے کے اندر مسلمانوں کو صدمے سے دو کر دیا اب بتائیے یہ پاکیزہ شخصیت کائنات کی پاکیزہ شخصیت اس کے گھر کے اندر حملہ آور ہوئے منافکین خبر کی وجہ سے اللہ کے رسول سدمے سے دوچار ہو گئے آپ کے حرم کی بات ہے آپ آپ کے گھر کی کی بات ہے سب سے پیاری بیوی کی بات ہے ایک ایک مہینے مہینے تک نہیں تک نہیں اور یہ خبر صحابہ کے بیچ مدینے کی قدیم مدینے کے شہر میں یہ پھیل رہی ہے کہ کچھ صحابہ اس خبر کے اندر گرفتار ہو گئے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیقی کے رشتے دار جن کی کفالت ابو بکر کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس خبر کو سن کر اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے بن گئے کبھی <تصفح> دیکھتے ہیں کتنے چینل ہیں کتنی اخبارات ہیں کتنے صحافی ہیں سوشل میڈیا تو پھر ہر ایک کے پاس ہے ایک خبر مل جائے تو کوئی ہے ایسا تحقیق کرنے والا کوئی بھی نہیں پھر کیا ہوتا ہے خبر سنی آگے شیئر کر دیں آگے شیئر کر دیں آگے شیئر کر دیں ہم تو اس حد تک گر چکے ہیں کوئی خبر اللہ اس کے رسول کے بارے میں ہوتی ہے کتاب و سنت کے حوالے کے ساتھ اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے ہم اس کو بھی اگے خبر نشر کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے خبر بڑی اچھی ہے حدیث کا حوالہ بڑا اچھا ہے اور نسبت بخاری کی طرف ہے ہم اگے نشر کر دیتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے انت تقول علی الله ما تعلمون تم اللہ کی طرف ایسی بات کرو یا اس کے رسول کی طرف کوئی ایسی بات کرو جہنمی کے لیے اتنی بات کافی اللہ کے رسول مشورے کر رہے ہیں ابو بکر سے عمر سے عثمان سے علی سے مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے یہ کردار ابو انساری نے اپنی بیوی سے پوچھا تم نے یہ دیکھا جو خبر پھیلی ہوئی جی ہاں کیا تبصرا ہے فرماتی میں ہوتی تو میں تو کبھی ایسا نہ کرتی اگر اس جگہ پر میں ہوتی اللہ کے رسول کی زوجیت میں تو مجھ سے تو یہ کام کبھی نہ ہوتا اپنے بارے میں کہا فرمایا کہ ابو ایوب نے کیا کہا؟ تم کہہ رہی ہو اگر تم ہوتی تم سے یہ کام کبھی نہ ہوتا ہے اور اگر ہم یہ والی سوچ رکھ لیں کہ جس کے بارے میں یہ جھوٹی خبر پھیلی ہے آپ کے پاس تحقیق نہیں اسے بہتر سمجھیں زن رکھیں اس کے بارے میں جب تک آپ کو یقین نہ ہو لیکن اس کے بارے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا مائشہ صدیقہ کو خبر نہیں تھی لیکن وہ قدائے حاجت کے لیے ام مستہ کے ساتھ باہر جاتی ان کو یہ بتایا تمہیں پتا ہے تمہارے بارے میں کیا خبریں چل رہی ہیں کچھ عرصے تک تو بیمار تھی صحت بحال ہوئی لیکن جب انہیں خبر پہنچی دوبارہ بیمار ہوئی اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں اس سے پہلے آپ اجازت نہیں دیتے تھے لیکن صدمے سے دو چار ہیں آپ لو اماں سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو سے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ خاموش کیونکہ جب تک اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی بات نہیں آئے گی تو کیسے کوئی بات کر سکتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی دلیل پتا ہو یا نہ ہو ہم نے تو تبصرہ کرنا ہے ہم نے تو تجزیہ کرنا ہے ہم نے تو ہر ایک کے بارے میں بولنا ہے اور یہاں خاموشی ہے. اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی بات ہوئے تو بات کریں گے ایک مہینہ گزرا اللہ کی طرف سے بارے میں قرآن کا حصہ بن جائے گی آیات اللہ تعالیٰ میری تطحیر کو قرآن میں نازل کر دے گا میرا یہ مقام اللہ کیا اس کے بارے میں میں نے نہیں سوچا تھا آپ اگر, صحیح ہیں اگر آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں آپ کے بارے میں بریکنگ نیوز چلیں غلط افواہیں چلیں لوگ برپرگنڈا کریں آپ کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتے عزتیں دینے والا اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو محفوظ بھی رکھے گا اور اس کا دفاع بھی کرے گا نہ جانے کتنے واقعات جو اس حوالے سے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا یہ سوشل میڈیا کی آزادی یہ صحافت کی آزادی الیکٹرانک میڈیا کی آزادی اور ہم میں سے ہر شخص کی آزادی یہ پروپیگنڈا ہے کفار کی طرف سے جس کا مقصد شروع سے لے کر اب تک بدعمنی کو پیدا کرنا بد اخلاقی کو پیدا کرنا بد تہذیبی کو پیدا کرنا مسلم معاشرے کی ثقافت اور تہذیب کو تباہ کرنا اجتماعیت کا خاتمہ اور فتنہ اور فساد کو برپا کرنا اور مسلم ممالک اور اقوام کو اپس میں لڑانا اس کے پیچھے ان کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار وہ سوشل میڈیا الیکٹرانکس میڈیا اور پرنٹ میڈیا یہ صحافت کا میڈیا جو سستے دامو خرید کر پھر ان کے ذریعے اپنا کام کروایا جاتا ہے کم از کم ہم انفرادی طور پر ان افواہوں سے باز جب تک کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے تحقیق نہ کر لیں اسے آگے نشر نہ کریں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو بھی سنے وہ آگے بیان کرنا شروع کر دے آج ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ آگے شیئر کرتے جو سنا وہ آگے شیئر کر دیا فتنے چاہے وہ دین کے نام پر ہو انکاری کے تعلق سے جس سے میں اور آپ ہمیشہ منسلک رہتے ہیں تو بتائیے اپنے اخلاق کو بچانا ہے اپنے کردار کو بچانا ہے عقیدے کو بچانا ہے فتنے سے بچنا ہے فساد سے بچنا ہے تو یہ ساری تاریخ کفار کی مشرقین کی منافقین کی یہودیوں کی ہے تو بچانے کا طریقہ یہ ہے تصدیق ضروری ہے تشہیر سے پہلے تحقیق ضروری ہے تشہیر سے پہلے اور ہر بات کو نشر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہیں پردہ ڈالنا بھی ضروری ہوتا ہے کبھی آپ نے کوئی خبر سن لی ہے تو کسی کی عزت میں نیلام کرنا کی بات ہے تو پردہ ڈال لیجیے پر کی تعلیمات کی طرف کتاب و سنت ہمیں اخلاق کی حوالے سے, حوالے سے دینی اعتبار سے دنیاوی کیا اصول دیتا ہے ان اصول سے اپنے آپ کو جوڑی اور دنیا میں پھیلے ہوئے فسادات شر اور فتنوں سے اپنے آپ کو اپنے اخلاق کو اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اپنی تجارت کو دین کو گھر بار کے معاملات مساجد کے معاملات وہ طلبہ کا معاملہ ہو علماء کا معاملہ ہو عام معاملہ ہو اس کے بارے میں تبصرہ تجسیا غلط خبر بریک کرنے افوا کو پھیلانے کے حوالے سے مذم مقاصد سے آپ اس تاریخ کا حصہ نہ بنیں اپنے اپ کو بچا کر رکھیں ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جمع ہوں گے یہ وہ شخص جس نے میرے خلاف جھوٹ بولا تھا یہ وہ شخص جس نے مطبط توہمت لگائی تھی جس نے میری عصد کو نعلام کیا تھا اس وقت دینے کے لئے آپ کے پاس سوائے نامہ اعمال کر کچھ نہیں ہوگا نیکیاں دے کر برائیاں لے کر اوندے مو جہنم میں چلے جائیں گے پہاڑ جیسے عمل کر کے اس خلط ترضی عمل کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں اللہ سے دعا کر بلالمی میں اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو شریعت اقادوں کے مطابق بنانے کی توفیق ہے تو فرما فتنوں میں سے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے وما توفیق اللہ بللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين